السلام علیکم خواتین وزرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا تیسواں لیکچر آپ کو یاد ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بینک ریکنسیلیشن کی بات کی تھی یعنی بینک اسٹیٹمنٹ جو کہ بینک سے آتی ہے ہمارے پاس اور جو ہماری بینک بک ہے ان دونوں کے درمیان اگر کوئی ڈیفرنسز فرق ہوتے ہیں تو ان کو ملانے کی بات ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی اور چند ایک اس کے ساتھ ہم نے ایگزامپل بھی کیے تھے آج ہم پھر وہی چیز جو ہے وہ دوبارہ کریں گے تاکہ جو دوسرے اور معاملات ہم نے آپ کو بتائے تھے یا جن کا ذکر کیا تھا پچھلی دفعہ مثلا یہ کہ جی اسٹینڈنگ آرڈر ڈائریکٹ پیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں آپ کو بعد میں اس کی اطلاع ملتی ہے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے جمع ہو جاتے یہ تمام چیزیں جو ہے اس کو سب کو آج ہم مزید سمجھیں گے اور اس کو ایگزامپلز میں کریں گے لیکن پہلے ہمیشہ کی طرح جو گزشتہ لیکچرس کے اندر ہم نے بات کی تھی اس موضوع پہ اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر لیں سب سے پہلے تو یہ کہ جی میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ بینک ہم سے پیسے لے رہا ہے سو وہ ہمارا ہمیں قرض واپس وہ ہمارا قرض ہے جو وہ لے رہا ہے پیسے ہم سے جو ہم اس میں پیسے جمع کراتے ہیں وہ ایکچولی بینک کو قرض دیا جا رہا ہے طریقے سے تو بینک ہماری بکس میں ہماری کتابوں میں اس لیے ہمیشہ بیٹر ہوگا اگر ہمارا پیسہ بینک کے پاس موجود ہے تو اور بینک کے حوالے سے بینک کے پوائنٹ آف ویو سے جو پیسہ آپ نے اس کے پاس جمع کرایا ہے وہ پیسہ بینک نے آپ کو ادا کرنا ہے لہذا وہ کریڈٹ بیلنس ہے ان کی کتابوں میں یعنی بینک کی کتابوں میں اور آپ اس کے کریڈٹر ہیں So, جب تک آپ کا پیسہ بینک کے پاس ہے تو بینک آپ کا ڈیٹر ہے اس نے آپ کو وہ پیسہ ادا کرنا ہے ہماری کتابوں میں ہمارے کاروبار کی کتابوں میں یہ بینک بیلنس ہمیشہ ایک ڈیبٹ بیلنس کے طور پہ شو کیا جائے گا اور ڈیبٹ بیلنس ہی ہوگا ہاں یہ بھی ذکر کیا گیا تھا دفعہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے تر کا چیک جمع کرا دیا اور وہ چیک جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ جمع ہو گیا ہو ہوگا ہمارے اکاؤنٹ میں بینک نے اس کا کریڈٹ دے دیا ہوگا ہمیں لیکن اس میں کوئی دیر ہو جاتی ہے بینک نے جب وہ چیک بھیجنا ہوتا ہے کلیئرنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کلیکشن کرتے دوسرے بینک سے پیسے لیتے ہیں وہ اس میں دو سے تین دن کا عرصہ لگتا ہے وہ کئی دفعہ کسی بھی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے اب ہم یہ بیٹھے, بیٹھے ہیں کہ جی ہم نے تو پیسے جمع کرا دیے تھے وہ پیسے آ گئے ہوں گے لہذا ہم چیک لکھ کے دے دیتے ہیں اور وہ جو چیک لکھ کے دیتے ہیں وہ چیک جس کو دیا جاتا ہے وہ لے کے بینک میں جاتا ہے اور بینک جو ہے آ, یا تو اگر آپ اس کے بڑے اچھے کسٹمر ہیں اور ہمیشہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور بینک کو اگر یہ معلوم ہے کہ جی یہ چیک کلیئرنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس قسم کے چیک پہلے بھی کلیئرنگ میں جاتے تھے کلیکشن کے لیے جاتے تھے اور یہ پیسہ مل جاتا ہے تو وہ اس کو پیسہ تو دے دیں گے آپ نے جو چیک دیا ہے اس کے اگینسٹ لیکن آپ کا بیلنس شاید اس روز کے لیے بینک میں جو ہے بینک کی کتابوں کے حساب سے اس روز بیلنس جو ہے وہ کریڈٹ میں آ جائے ڈیبٹ uh, میں آ جائے یعنی کیا مطلب کہ جی, آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس چیک کی ادائیگی کر سکے ابھی جو آپ نے چیک جمع کرایا تھا وہ بینک میں آپ کے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کیا لہذا ایک دن کے لیے یا جو بھی ہے عرصہ اس کے لیے وہ آپ کا بیلنس جو ہے وہ بینک کی کتابوں میں کریڈٹ کی بجائے ڈیبٹ میں ہو جاتا ہے یعنی آپ نے بینک کو پیسہ ادا کرنا ہے جبکہ عام طور پہ تو جیسے میں نے پہلے کہا بینک میں آپ کو پیسہ ادا کرنا ہوتا تو جب یہ صورت ہو جائے تو اس کو اوور ڈر بیلنس کہتے ہیں یا کئی دفعہ کئی کاروبار جو ہیں جہاں پہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ جی چیکس کچھ مدت کے بعد میاد کے بعد آنے ہوتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ بینک سے ایک رننگ فائنینس کی لمٹ لیتے ہیں رننگ فائنینس بیسیکلی پرانے وقتوں کے حساب وقتوں کی زبان میں تو اس کو اوور ڈرافٹ کہا جاتا تھا آج کل اس کو رننگ فائنینس کہا جاتا ہے اور وہ بیسیکلی اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے جو آ, روز مرہ کے اخراجات وغیرہ یا آپ نے مٹیریل خریدنا ہے مال جو خریدنا ہے چاہے ری سیل کے لیے ہے چاہے اس کو پروسیس کرنے کے لیے وہ مال جو ہے اس کے لیے آپ کو وہ رننگ فائنینس کی ایک لمٹ دے دیتے کہ جناب اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہے یا نہیں ہیں ہم آپ کو اس حد تک جو ہے وہ پیسے لینے کی اجازت دے دیتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ڈیبٹ بیلنسز اس طریقے سے کیونکہ آپ بینک سے صرف وہی پیسہ لے سکتے ہیں جو آپ کا اس کے پاس پڑا ہوا ہے آپ سے زیادہ نہیں لے سکتے اگر آپ اس سے زیادہ لینا چاہیں گے تو پھر بینک کو اپروو کرنی پڑتی ہے ایک لمٹ اور کسی اصول کے تحت وہ آپ کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جناب آپ جتنے اپنے جتنے پیسے ہیں اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ کے چیکس لکھ کے یا کیش ڈرا کر سکتے ہیں یا چیکس لکھ کے لوگوں کو دے سکتے ہیں تو یہ ایک ڈیبٹ بیلنس کی بات جو ہے وہ ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی یہ فرق جو آتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ بینک اسٹیٹمنٹ جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا بینک اسٹیٹمنٹ بینک کی طرف سے آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی موومنٹ ہوئی ہے جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہے جو چیکس جمع کرائے جو چیکس دیے گئے اور کیش ہو گئے یا جو کیش نکالا گیا اس کے بابت ایک خاص پیریڈ کی رپورٹ ہوتی ہے بینک اس طریقے سے آپ کو یہ بینک اسٹیٹمنٹ کے تھرو آپ کو اطلاع دے رہا ہے کہ جی آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں کیا موومنٹ ہوئی ایک خاص پیریڈ میں اور کون کون سا چیک جو ہے وہ آپ نے جو لکھا تھا وہ پیمنٹ ہوئی اس کی یا کتنے پیسے آپ کے جمع ہوئے بیلنس کیا ہے تو یہ جو, جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کئی دفعہ ایسی انٹریز آ جاتی ہیں جو کہ ہماری بینک بک میں نہیں لکھی ہوتی یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بینک بک میں انٹریز کی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں نہیں آتی ان کے بارے میں یہ آپ سے ارض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ آپ نے کسی کو چیک لکھ کے دیا آپ نے اپنی جو کتاب ہے بینک کی بینک بک جو ہے اس میں تو جس وقت چیک اس شخص کو دے دیا جس کو دینا ہے آپ نے فوری طور پر اپنی بینک بک میں تحریر کر لیا کہ جناب فلانے کو اتنے کی پیمنٹ ہوئی بذریعہ فلا چیک نمبر کے تو آپ کا بیلنس جو ہے آپ کی کتاب کے حساب سے بیلنس جو ہے بینک کا وہ تو کم ہو گیا اب وہ حضرت جو ہے جن کو آپ نے چیک دیا وہ چار دن چھ دن آٹھ دن دس دن ادھر ادھر, ادھر کئی سیر سپاٹا کرنے کے بعد ان کو خیال آتا ہے یہ تو میری جیب میں ایک چیک بھی پڑا ہوا ہے وہ اپنے بینک کے پاس جاتے ہیں یا اور جا کے جمع کراتے ہیں پھر ان کا بینک دو سے تین دن لیتا ہے اور پھر کوئی ایسا ہے کہ جی جس دن آپ نے ان کو چیک دیا تھا اس سے دو ہفتے بعد تین ہفتے بعد کبھی بھی کے بعد وہ بینک میں آپ کے بینک میں وہ چیک آتا ہے کہ یہ کی ادائیگی ہو گئی پیوٹ ہو گئی یہ چیک دے دیا گیا بیلنس کم ہو گیا بینک کا لیکن بینک کے پاس جو بیلنس تھا وہ تو تین ہفتے کے بعد کم ہوا جا کے اگر اس دوران آپ بینک بیلنس کو اور اپنی بینک بک کے بیلنس کو ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں ملانا چاہتے ہیں تو فرق آئے گا فرق جو ہے وہ اس چیک کی وجہ سے تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جی یہ جو چیکس آپ لکھ کے دیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی تک بینک میں پرزینٹ نہ کیے گئے ہوں پیمنٹ کے لیے تو ایک تو یہ ہو گئی بات دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جی کئی دفعہ ہمیں چیکس ریسیو ہوتی ہیں ہمارے کسٹمرز جو ہیں ہمارے ڈیلر جو ہیں ہمارے ڈسٹریبیوٹرس جو ہیں وہ ہمیں چیک کے ذریعے پیمنٹ کرتے ہیں جب وہ چیک آتا ہے ہمارے پاس تو ہم بھی جا کے اپنے بینک میں جمع کرا دیتے جیسے ہی چیک آتا ہے ہم بینک بک میں انٹری کر لیتے ہیں کہ جناب اتنی رقم وصول کی بینک بیلنس بڑھ گیا بینک میں چیک آپ نے بھیجا اگلی صبح کہ جناب جما کر دیجئے ہمارے اکاؤنٹ میں جب بینک کے پاس آیا چیک بینک نے فوری طور پہ آپ کو اس, اس کا کریڈٹ نہیں دیا آپ کے اکاؤنٹ میں اضافہ نہیں کیا کیوں کہ کی ابھی اس نے کلیکشن کرنی ہے اس چیک پہ جو آپ نے جمع کرایا وہ تین دن کے بعد آئے گی پیسے جب تین دن کے بعد پیسے آئیں گے تو پھر آپ کے بینک کا بیلنس جو ہے وہ انکریز ہوگا उस وقت اس عرصے میں بینک کا بیلنس اور آپ کی کتاب کا بیلنس جو ہے اس میں پھر فرق ہوگا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ڈفرینس تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بینک کئی دفعہ چارجز ہم سے لیتا ہے اس نے آپ کو ایک چیک بک دی چیک بک یا ہر چیک کی ایک قیمت ہے ایکسائز بھی لگتی ہے اس پہ وہ بھی ہوگی بینک کے اپنی بھی کاسٹ آتی ہے وہ اس نے پانچ سو روپئے آپ کے اکاؤنٹ میں سے نکال لیے لے لیے اور اس کی ان کو لیگلی اجازت ہوتی ہے. اس کی اطلاع آپ کو اس وقت ملتی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ آتی لہذا پھر بینک بیلنس اور آپ کی بینک بک کا جو بیلنس ہے ان کے درمیان فرق آ گیا. ایک اور وجہ جو ہے بینک میں اگر آپ کا اکاؤنٹ جس کو آج کل ہم پی ایل ایس اکاؤنٹ یا کوئی اور اس قسم کے اکاؤنٹ جو بھی ہوتے ہیں جس پہ کے منافع منافع کی ایک شرح ملتی ہے منتھلی بیلنس کے بیسس پہ ملتی ہے ڈیلی بیلنس کے اگر بیسس پہ ملتی ہے یا جس بیس پہ بھی ملتی ہے بینک نے آپ کو پروفٹ دیا منافع دیا وہ منافع اس نے آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا آپ کو اس کی اطلاع پھر اس وقت ملی جب بینک اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس آئی وہ آپ نے کتاب اپنی بینک بک میں اس کی انٹری جو ہے وہ نہیں کی ہوئی تو فرق آ گیا پھر بیلنس کے اندر ایک اور وجہ جو فرق کی ہے وہ یہ ہے کہ جی کئی دفعہ ہم اپنے کچھ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں یا ڈیلرز ہوتے ہیں یا اور جن لوگوں سے ریگولر بیسس کے اوپر ہماری کاروبار ہوتا، ہمارا کاروبار ہوتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہر مہینے تم نے پیسے اتنے جمع کرانے ہوتے ہیں ہمارے پاس تم یہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے یہ ڈائریکٹلی یہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے تم اس میں پیمنٹ کرا دو پیمنٹ ڈائریکٹلی جمع کرا دو اور ہمیں اطلاع دے دینا اب وہ پیمنٹ تو جمع ہو جاتی ہے اطلاع آتے آتے ایک آدھ آت دن لگ جاتا ہے حالانکہ آج کل تو سب قسم کی بہت جلدی اطلاع آنی چاہیے لیکن بہرحال دیر ہو جاتی ہے اور پھر وہی ہوتا ہے کہ جی بینک بیلنس میں زیادہ پیسے ہیں کے حساب سے زیادہ ہیں آپ کی بینک بک میں ابھی اس کی انٹری نہیں ہوئی تو یہ بھی ایک فرق ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور فرق کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم بینک کو لکھ کے دیتے ہیں کہ اگر ہر مہینے ہم نے کسی کو پانچ سو روپیہ دینا ہے تو بجائے اس کے کہ ہر مہینے ان بینک کو کہا جائے کہ بھئی یہ یا اس کو چیک لکھ کے دیا جائے ہم کہتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ پانچ سو روپیہ فلا شخص کو کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں فلا ادارے کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا دیں پانچ سو روپیہ اب وہ ہم نے ایک دفعہ دے دی انسٹرکشن بینک کو یہ خط لکھ کے دے دیا بینک نے تو ہر مہینے وہ کام کر لینا ہے ہم ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے انسٹرکشن اس قسم کی کوئی دی تھی لہذا وہ جس وقت بینک سٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں ہاں یہ بھی ایک جو انسٹرکشن دی تھی اس میں بینک نے تو ہم کو ڈیبٹ کر دیا لیکن ہمیں یاد نہیں رہا ہم نے اپنی بینک بک میں اس کو لکھا نہیں لہذا پھر فرق آ گیا یہ بہت ساری وجوہات ہے جن جو کہ ڈفرنس جو ہے بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کے میں جو ڈفرینس آتے ہیں یہ وجوہات ہے اب ہم کچھ اگزامپل کی طرف آتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرنس جو ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ریکنسائل کر سکتے ہیں یہ جو بینک ریکنسلیشن ہے اس میں بیسکلی ہم جو فرق آ رہا ہے بینک بک کے درمیان اور بینک ریکنسلشن کے درمیان اس فرق کو ایک تو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں اور پھر وہ جو مسنگ چیزوں ظاہر ہے بینک کے تو اکاؤنٹ کو ہم ایڈجسٹ نہیں کر سکتے یعنی بینک کے اسٹیٹمنٹ کو تو جا کے نہیں ایڈجسٹ کر سکتے لیکن ہماری کتابوں میں جو انٹریز نہیں ہوئی ہوئی اور بینک نے کی ہوئی ہیں ان کو تو ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ ریکارڈ جو ہے کرنا وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ ایک خرچہ یا وہ رسید جو بینک میں ہوئی وہ ایک خاص مہینے میں ہوئی اسی مہینے میں وہ ریکارڈ ہونی چاہیے نہ کہ کسی اور دوسرے یا تیسرے مہینے کے اندر لیکن اگر جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا اگر ہم ہر مہینے کتابوں کو رول آف کر رہے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جی وہ انٹریز اگر ہم نے رول آف کر دی ہیں کتابیں تو اگلے ماہ جو ہے وہ انٹریز کرنی پڑے اس وجہ سے ریکنسیلییشن کا کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ بھائی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے بینک اور ہمارے جو بیلنس ہے بینک بک کا اس کے درمیان جو فرق ہے اس کی کوئی اور وجہ تو نہیں کسی نے پیسہ لکھ تو دیا بینک بک میں کہ جی جمع کرا دیا لیکن وہ کبھی جوائی نہیں کیا یا کوئی اور وجہ تو نہیں ہے سو so اس وجہ سے یا بینک نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی کیا بجائے کسی اور کو ڈیبٹ کرنے کے کسی اور سے وہ پیسے لینے کے انہوں نے غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیا تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ریکنسائل کر لیا جائے so, آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل جو ہے آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ ٹی کمپنی ہے اور اس کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے جون کے مہینے کی اس میں جو ہے وہ ایک فیوریبل بیلنس شو کر رہے ہیں ایک اماؤنٹ کا جو کہ بینک بک کے بیلنس سے اسی ڈیٹ کے بیلنس سے فرق ہے بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ ہے تہتر ہزار نو سو بیس روپے جبکہ بینک بک کا بیلنس جو ہے وہ ستر ہزار دو سو چالیس روپے ہے. تو یہ فرق ہے تین ہزار سات سو روپے کا تقریبا اب ہم جس وقت بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ میں جتنی ٹرانزیکشنز جو اینٹریاں آ رہی ہیں پیمنٹ کی بھی اور رسید کی بھی ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں اس ملانے کی جو ایک پروسس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بینک اسٹیٹمنٹ اور بینک بک میں انٹریز ٹک کر رہے ہیں ٹک کر رہے ہیں یہ اکاؤنٹنگ کے حساب سے بات کی جاتی اکاؤنٹنگ میں ایک ٹرم سی استعمال کی جاتی آف آف دا ٹرانزیکشن اب ہم یہ جس وقت ہم نے ایگزامیشن کر لیا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی بینک بک ایک چیک ہے چار ہزار نو سو بیس روپئے کا جو ہم نے بینک میں تو جمع کروایا لیکن بینک میں اس کو تین جولائی کو تیس جون کو نہیں تین جولائی کو اس کا کریڈٹ دیا دوسرا فرق ہمیں معلوم ہوا کہ ہم میں کوئی انسٹرکشن دیا ہوئے تھے اسٹینڈنگ آرڈر دیا ہوا تھا بینک کو کہ جی ہر سال جو ہے وہ آپ ایک ہزار روپیہ کسی ادارے کو پیمٹ کر دیں وہ بینک نے مقررہ تاریخ کو آپ کو ڈیبٹ کر دیا تھا لیکن اس کی انٹری جو ہے آپ کیش بک میں نہیں ہوئی اس کے بعد ستائیس جون کو آپ دیکھتے ہیں کہ دو کسٹمر ہیں آپ کے کمپنی کے جنہوں نے آپ کے بینک میں ڈائریکٹلی پیسہ جمع کرا دیا اور آپ کو اطلاع جو ہے اس بابت جولائی کے مہینے میں ملی پھر آپ نوٹس کرتے ہیں کہ جی کچھ آپ نے چیکس لکھے تھے اور وہ چیکس جو ہیں ابھی تک بینک میں پریزنٹ نہیں ہوئے پیمنٹ کے لیے اور ایک اور فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بینک نے کچھ چارجز آپ کو ڈوٹ کیے ہیں پانچ سو روپئے چیک بک یا کسی اور وجہ سے انہوں نے آپ سے چارجز وصول کر لیے وہ آپ کی بینک بک میں شامل نہیں ہیں اب ایک منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں یا یہ کہ جی کتابیں جو ہے وہ ابھی رول آف نہیں ہوئی تیس جون کو تو اب سوال یہ ہے کہ جی ہمیں ایک بینک ریکنسل بنانی ہے اور بینک بک کا بیلنس جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو آئیے اس کو ہم کرتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کی جو ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اسٹینڈنگ جی, آرڈر ہے اگر ہم نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا تو ظاہر ہے کہ اس فرق تو پہلے تو ایک ہمیں اس کو اپنی کتاب یا اپنے پیمنٹس کے اندر بینک بک کے اندر اس کو لکھنا ہوگا اس کی انٹری ظاہر ہے بینک بک کو کریڈٹ کیا جائے گا کیا جائے گا اور ڈیبٹ جو ہے وہ جو بھی اس کا ایکسپینس سبسکرپشن کا اکاؤنٹ ہے یا جو بھی چیز تھی وہ ایکسپینس اکاؤنٹ جو ہے اس کو ڈیبٹ کر دیا جائے گا ایک ہزار سے اس کے بعد دوسری انٹری جو ہے جو بینک بک میں ہمیں لکھنا ہے اور جس کے لیے ایڈجسٹمنٹ واؤچر بنانا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ستائیس جون کو دو کسٹمرز نے بینک میں پچپن سو روپیہ جو ہے وہ جمع کرا دیا اب اس کی انٹری ریسیٹ ہو رہی ہے ہمارے بینک میں تو ہماری بینک بک میں ڈیبٹ ہوگا پچپن سو روپیہ اور کریڈٹ ہوگا ان دو کسٹمرس کو جو بھی ان کے متعلقہ اماؤنٹس ہیں جو انہوں نے پے کیے ہیں آپ کو ان کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیں گے تو یہ ایک دوسری اینٹری ہے تیسری اینٹری جو ہے وہ یہ ہے کہ جی بینک چارجز کی بات ہے بینک نے آپ سے پانچ سو روپیہ بینک چارجیز لیے اب یہ بھی ہمیں بینک بک میں اس کو لکھنا ہے بینک بک کو کریڈٹ کیا جائے کیونکہ ہم نے بینک کو ادا کیے ہیں پانچ سو روپئے سو پانچ سو روپئے بینک بک میں کریڈٹ کیے جائیں گے اور ڈیبٹ جو بینک چارجز کا ایکسپینس اکاؤنٹ ہے اس کو کیا جائے گا تو یہ تین انٹریز جو ہے یہ سب سے پہلے ہمیں کرنی پڑے گی اور اس کے لئے جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا اب ان کو اینٹریز کر لینے کے بعد جو پوزیشن آئے گی وہ کیا آئے گی جو بیلنس تھا بینک بک کا اوریجنل بیشتر اس, اس سے پہلے کہ ہم یہ ایڈجسٹمنٹ کرتے وہ بیلنس تھا ستر ہزار دو سو اور چالیس روپئے اب پیمنٹس کیا کیا ہوئے پیمنٹس ہوئے ایک تو وہ جو ہم نے اسٹینڈنگ انسٹرکشن دیے ہوئے تھے اسٹینڈنگ آرڈر جو تھا تو ستر ہزار روپیہ اگر ہمارا, ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ہے بینک میں تو بھائی ستر ہزار تو نہیں تھا اس میں سے ہزار روپیہ نکال دیجئے کیونکہ وہ تو پیمنٹ بینک نے آپ کے بحاف میں کر دی تو ہزار روپیہ وہ نکل گیا اس کے بعد بینک چارجز بینک نے لے لیے پانچ سو روپئے کے تو وہ بھی اس میں سے مائنس ہو گیا اور جو پچپن سو روپیہ لوگوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی جمع کرا دیا تھا جس کی آپ کو خبر اطلاع آپ کو بعد میں ملی اس سے اضافہ ہو گیا آپ کے بیلنس میں وہ فیگر تھی پچپن سو روپئے کی تو جب دونوں فیگر سو روپئے کو ستر ہزار دو سو چالیس میں سے گنا کریں گے اور پچپن سو پھر اس بیلنس میں ایڈ کر دیں گے تو جو فائنل بیلنس آئے گا وہ آ جائے گا چوہتر ہزار دو سو چالیس روپئے اور یہ آپ کا کریکٹڈ بیلنس ہوگا اور یہی بیلنس جو ہے یہ شاید آپ کے جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی یہی بیلنس شو کیا جا رہا ہے چوہتر ہزار دو سو چالیس لیکن نہیں وہاں پہ بھی تحت, وہاں پہ بیلنس جو ہے وہ تہتر ہزار نو سو بیس ہے اور وہ بیلنس جو ہے فرق کیوں ہے اب اس کی طرف آئی ہم نے یہ بیلنس تو اپنا ایڈجسٹ کر دیا کہ جی ہماری کتاب کے حساب سے 74,240 روپے بیلنس ہو گیا اب اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بیلنس جو ہے وہ 73,920 ہے تو ابھی بھی کچھ فرق ہے اب کیا فرق ہے اب فرق یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ جی ہم نے چیکس لکھ کے دیے تھے کچھ لوگوں کو جن کا ٹوٹل اماؤنٹ بنتا ہے چالیس سو تو وہ چیکس جو ہے وہ ابھی تک بینک میں پیمنٹ کے لیے نہیں پیش ہوئے لہذا بینک کا بیلنس اتنی فگر سے زیادہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی یہ تھا کہ جی ہم نے چار ہزار نو سو بیس کے چیکس جمع کرائے جس کا کریڈٹ جو ہے وہ بینک نے ابھی ہمیں نہیں دیا لہذا چوہتر ہزار دو سو چالیس میں سے اگر ہم چار ہزار نو سو بیس روپئے کو ایڈجسٹ کریں اور پھر چالیس سو روپیہ اس میں ایڈ کر دیں کیوں ایڈ کر دیں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے بھائی بات یہ ہے کہ چوہتر ہزار دو سو چالیس روپئے کا بیلنس جس وقت آپ کا آ گیا تو یہ جو پیمنٹ تھی چالیس سو روپئے کی یہ تو آلریڈی کر دی ہوئی ہے آپ نے اس کی انٹری تو آپ نے آلریڈی اپنے بینک بک میں کر دی ہوئی ہے اس کو دوبارہ نہیں کرنا صرف فرق ہے لہذا چونکہ یہ ایک پیمنٹ تھی اس لیے اور جو بیلنس آپ کا چوہتر ہزار دو سو چالیس وہ آلریڈی کم ہو گیا ہوا چیس سو روپئے سے لہذا چینتالیس سو کو آپ اس میں ایڈ کریں گے بیلنس برابر بینک کے حساب سے کیونکہ بینک میں پریزنٹ نہیں ہوا یہ چیک یا یہ چیکس اس لیے یوں سمجھیے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چوہتر ہزار دو بیلنس کے اندر تو پیمنٹ شو ہے چیس سو کی لیکن چونکہ وہ پرزینٹ نہیں ہوا اس کو ہم ریورس کرنا چاہتے پوزیشن کو کہ چھتالیس سو روپئے جیسے کبھی ہم نے پیمنٹ ہی نہیں کی تھی اس وجہ سے ہم اس کو ایڈ کر دیتے ایسے بیلنس میں اسی طریقے سے جو چیکس ہم نے شو کیے تھے کہ جی ہمارے پاس وصول ہو گئے چار ہزار نو سو بیس روپئے کی ہمارے پاس تو ہو گئے اور وہ چوہتر ہزار دو سو چالیس کے بیلنس میں آلریڈی شامل ہے لیکن بینک کے پاس نہیں آئے لہذا پھر وہی چیز کہ یہ ریسید جو ہے یہ ایسے ہے کہ جی جیسے اس کے ایڈجسٹمنٹ ایسے ہے کہ جیسے یہ کبھی رسید ابھی ہوئی نہیں ہے تو اس لیے اس کو اس میں سے مائنس کیا جا رہا تو جب آپ چار ہزار نو سو بیس چوہتر ہزار دو سو چالیس میں سے مائنس کرتے ہیں چالیس سو روپئے اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کا بیلنس جو ہے اب جو آئے گا وہ تہتر ہزار نو سو اور بیس روپئے آئے گا جو کہ بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے تو ان پانچ انٹریوں میں سے تین اینٹریز تو ایسی تھی یا تین ٹرانزیکشن ایسی تھی جو بینک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ کو پتا چلی جس کی وجہ سے آپ کو اپنی بینک بک کو پھر سے لکھنا پڑا اور اس میں اضافہ کرنا پڑا اس میں انٹریز کرنی پڑی اور دو, دو جو ٹرانزیکشن تھیں انپریزینٹڈ چیکس اور چیکس ڈپازیٹ ان دی بینک بٹ ناٹ کریڈیٹ بائی دی بینک وہ فرق تھا اصل فرق تھا آپ کے اور بینک کے بیلنس کے درمیان تو یو ہم نے بینک ریکنسلشن جو ہیں ان کو کر لیا اور یہ بینک ریکنسیلیشن بینک بک اور بینک اسٹیٹمنٹ کے درمیان ریکنسیلیشن ابھی تک تو جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ ایگزامپل کیے اس میں ہم نے ہمیشہ یہ ش... آپ کو دکھایا کہ جی بینک بک میں بھی پیسہ ہے اور بینک اسٹیٹمنٹ میں بھی پیسہ ہمارے حق میں ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر دفعہ تو خیر ہر وقت ہونا چاہیے لیکن کئی دفعہ یہ سچویشن نہیں ہوتی جب یہ سچویشن نہیں ہوتی تو پھر بینک ریکنسلشن تو بہرحال پھر بھی بننی ہے کہ بینک کے اندر تو اوور ڈرافٹ آ رہا ہے یا اوور بیلنس آ رہا ہے کہ جی آپ نے جت... کے پاس پیسہ نہیں تھا اس سے زیادہ آپ نے چیکس پے کر دیے اجازت وہ بینک کی تھی آپ کو کرنے کی لیکن آپ نے اس سے زیادہ کر دی آپ کی جو بینک بک ہے وہ کہا کہ آپ کے پاس تو بینک میں پیسہ ہے اب جب یہ سنت ہو جائے کہ بینک کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا آپ نے ضرورت سے زیادہ پیسہ نکال دیا آپ کی بینک بک کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب ہمارے پاس تو اتنا پیسہ بینک میں موجود تو اب ان دونوں کی ریکنسیلیشن کیسے ہوگی ئیے اس کو بھی سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اس کو بھی ریکنسائل کر وہی سوال جو ابھی ہم نے دیکھا تھا اس کو دوبارہ سے فرض صرف اتنا کر لیتے ہیں کہ جی بینک بک جو ہے وہ اس میں بیلنس جو ہے وہ چھپن ہزار روپئے کا ہے اور چھپن ہزار روپیہ جو ہے وہ بینک بک کے حساب سے کریڈٹ بیلنس ڈیبٹ نہیں کریڈٹ بیلنس اب ڈیفرنسز جو ہے دونوں بینک سٹیٹمنٹ اور بینک بک میں وہ اپنی جگہ پہ ہیں وہ کیا ہیں وہی ایک ہزار روپیہ اور پانچ سو روپیہ اور پچپن سو روپیہ جو کہ کسٹمرز نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا تھا ہزار روپیہ جو ہم نے انسٹرکشن دی تھی کہ جی یہ ہمارے فلا تاریخ کو ہر سال ہمارے اکاؤنٹ میں سے لینے پیسے پانچ سو روپیہ بینک چارجز ہیں اور پچپن سو روپیہ ہے جو کہ کسٹمرز نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرایا اب بینک بک کا بیلنس جو ہے میرا وہ کہتا ہے کہ جی کریڈٹ بیلنس ہے ڈیبٹ بیلنس نہیں ہے کریڈٹ بیلنس ہے چھپن ہزار روپے کا اب یہ پہلی بات یہ کہ جب بیلنس ہوگا تو ہم اس کو بریکٹ میں دکھائیں گے جب بریکٹ میں اس کو دکھائیں گے ہم اوپننگ بیلنس لکھتے ہیں اوریجنل بیلنس لکھتے ہیں پر بینک بک کریڈٹ بیلنس چھپن ہزار روپئے اب جو ایک ہزار روپیہ پیمنٹ ہوئی وہ اس میں اوور ڈر بیلنس اس میں اضافہ کر رہی ہے کیونکہ مزید پیمنٹ ہوئی ہے جو ہم نے کی ہوئی तो 56 और एक 57,000 हो गया पांच रुपए जो चार्जेस डेबिट हुए वो भी पेमेंट हुई तो ये बैलेंस अब 57,500 हजार हो गया या ओवर ड्रॉन बैलेंस हो गया या क्रेडिट बैलेंस हो गया पचपन सौ रुपए अभी डायरेक्टली जमा कराया गया था वो हमने एंट्री नहीं की थी बैंक बुक में तो पचपन रुपए से ये बैलेंस रिड्यूस हो गया कम हो गया تو ستاون ہزار پانچ سو میں سے پانچ ہزار پانچ سو جب آپ نکالیں گے تو پھر کریکٹڈ بیلنس جو بینک بک کا آئے گا چھپن ہزار کی جگہ وہ باون ہزار آئے گا لیکن ہے ابھی بھی کریڈٹ میں اور اس سے آگے چلیے اب ہم کہتے ہیں کہ جی بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ کر لیں اب بینک ریکنسلیشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جب ہم بناتے ہیں کہ جناب بینک بک کے حساب سے باون ہزار روپئے کا انفیوریبل یا کریڈٹ بیلنس موجود ہے بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ باون ہزار نہیں باون ہزار تین سو بیس روپئے کا انفیوریبل بیلنس ہے فرق کیا ہے دونوں میں فرق جواب وہی انپریزینٹڈ چیکس جو ہم نے پارٹیز کو پیسے دے دیے تھے چینتالیس سو کے چیکس دے دیے تھے لیکن انہوں نے ابھی ہمارے بینک میں جا کے ان کو پرزینٹ نہیں کیا وہ فرق ہے تو وہ جو بیلنس ہے بینک کا اس میں تو آلریڈی وہ پیمنٹ شو ہو رہی ہے سو باون ہزار جو اوور ڈر بیلنس ہے ایکسس ایکس بیلنس ہے یا انفیوریبل بیلنس ہے یا کریڈٹ بیلنس ہے اس میں تو آلریڈی شامل ہے وہ باون ہزار میں سے آپ چینتالیس سو روپیہ جو ہے وہ آپ نکالیں گے اور پھر اس کے بعد جو آپ نے کہے کہ جی بینک بک میں ہم نے پیسے جمع کرا دیے اور بینک میں نہیں ہوئے بینک نے ابھی تک ان اکاؤنٹس کو آپ کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ نہیں کیا اس سے یہ بیلنس جو ہے وہ اس سے فرق کرے گا اور جب یہ دونوں کو آپ ایڈجسٹ کریں گے ان دونوں ٹرانزیکشنز کو چار ہزار سو کو اور چار ہزار نو سو بیس کو تو آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس آ جائے گا اور وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ بات جو ہے کہ جی اوور بیلنس کو آپ نے ایڈجسٹ کیا اور اس کو جو ہے آپ نے کس طریقے سے ریکنسائل کیا اب اس سے آگے چلے بھائی ظاہر ہے کہ جی ریئل لائف کے اندر تو بینک سٹیٹمنٹ کا بیلنس بھی پتا ہے یا بینک سے بیلنس معلوم کیا جا سکتا ہے اور بینک بک کا بیلنس تو ہوتا ہی ہمارے پاس ہے لیکن امتحانات کے حوالے سے یا امتحان کے حوالے سے کئی دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ یا بینک بک کا بیلنس بتائیے ورک آؤٹ کر کے دیں یا بینک اسٹیٹمنٹ کا بیلنس جو ہے وہ ورک آؤٹ کر کے دیکھیں بھائی تو آئے اس حوالے سے ذرا دیکھیں کہ جی بیلنس یہ کیسے کیا جائے گا اب ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جی ایک کمپنی ہے ناسرن کمپنی ہے جس کے مارچ اکتیس تا اکتیس کے بیلنس بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ ہمیں نکالنا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ بینک بک کا بیلنس اسی تاریخ کو تریسٹھ ہزار روپیہ ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جی ہم نے جو چیکس ایشو کیے تھے لوگوں کو دیے تھے وہ ان میں سے بارہ ہزار روپے کے چیکس جو ہیں وہ ابھی پیمنٹ کے لیے ہمارے بینک میں پر پرزینٹ نہیں ہوئے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا جب ہم نے وہ ٹکنگ کر لیس ہزار جی, روپئے کے چیکس جو ہے جو ہم نے جمع کرائے تھے وہ چیکس جو ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں پروفٹ دیا ہے بینک نے دو ہزار روپے کا جو کہ ہماری بینک بک میں نہیں ہے یہ بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ایک کسٹمر نے ہمارے بینک اکاؤنٹ کے اندر پندرہ ہزار روپے جمع کرایا اور اس کے علاوہ کچھ مزید بھی پیسے جوہ ہوئے ہمارے بینک کے اندر جن کا اماؤنٹ جو ہے وہ تقریباً آٹھ ہزار روپے ہے اب بینک ریکنسلشن بنانا ہے بینک بینک بیلنس بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بیلنس جو ہے وہ نکالنا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں وہی اوریجنل بیلنس یا جو بیلنس ایز پر بینک بک ہے تریسٹ ہزار اس سے اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ جی بارہ ہزار کے چیکس جو ہم نے کسٹمرز کو دیے تھے اپنے ادائیگی کی تھی وہ ابھی تک بینک میں پریزنٹ نہیں ہوئے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا کیونکہ بینک بک میں تو ہم نے آلریڈی اس کی اینٹری کی ہوئی ہے کہ جی یہ ہم نے چیکس دے دیئے بارہ ہزار روپئے کی پیمنٹ ہو گئی تو اب اس وارکنگ کے اندر یا اس اسٹیٹمنٹ کے اندر یا جہاں پہ یہ ہم بیلنس نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ اب ہم جو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ بارہ ہزار روپئے جو ہے ان کو پے نہیں کیا گیا تو بارہ ہزار روپیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ترسٹ ہزار میں ایڈ ہو جائے بیس ہزار کے چیکس جو ہے وہ ہم نے اپنے پاس رسید کر لیے تھے رسید تھے اور وہ تریسٹھ ہزار کے بیلنس میں شامل ہے اب اس ورکنگ کے اندر کیونکہ بینک نے ابھی تک ان کا کریڈٹ ہم کو نہیں دیا اس لیے یہ بیس ہزار کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑے گی کیا ہوگی وہ, وہ یہ ہوگی کہ جیسے یہ بیس ہزار روپے ہمارے پاس وصول ہی نہیں ہوئے پچہتر ہزار میں سے بیس ہزار مائنس کریں گے پچپن ہزار روپئے پیچھے رہ جائیں گے اب باقی باقیاتی جو فرق تھے ان کی طرف آتے ہیں بینک میں ہم کو کریڈٹ کیا انٹرسٹ سے یا پروفیٹ جو ہے ان دیا ہم کو دو ہزار روپئے تو اس سے بیلنس جو ہے وہ ہمارا بڑھ گیا پچہتر میں سے ہم نے بیس نکالا تھا پچپن ہزار رہ گیا دو ہزار روپئے کا اضافہ ہوا ستاون ہزار روپیہ بیلنس ہو گیا اس کے بعد ایک کسٹمر نے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی پندرہ ہزار روپیہ جمع کرا دیا بیلنس میں مزید اضافہ ہو گیا اس کے بعد کچھ اور رسیٹ ہیں جو کہ بینک میں ڈائریکٹلی ہوئی ہماری بینک بک میں نہیں تھی وہ آٹھ ہزار روپئے کی اس سے اور اضافہ ہو گیا اور یوں ٹوٹل بیلنس جو ہے اسی ہزار روپیہ بینک کے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے ہونا چاہیے تو جو سوال تھا کہ جی بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے بیلنس کیا ہوگا وہ بیلنس آپ نے اس ورکنگ میں کر دیا اور وہ اسی ہزار روپیہ ہے یہ چونکہ ایک ورکنگ تھی اور اس میں ہم نے تمام کے تمام جو ہیں وہ انٹریز وہاں پہ کر دی ہیں اگر یا سوال جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ ایڈجسٹڈ بینک بک بیلنس شو کریں تو پھر ہم صرف آئٹم یا نمبر ٹرانزیکشن نمبر تھری فور اینڈ فائیو جو ہے ان سے بینک بک کے بیلنس کو پہلے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پھر بینک ریکنسلشن اسٹیٹمنٹ بناتے کہ جی اسی ہزار روپیہ بینک کا اسٹیٹمنٹ کے حساب سے ہے اور جو انپریزینٹ چیکس یعنی جو چیکس ہم نے لکھے لیکن بینک میں پرزینٹ نہیں ہوئے اور وہ چیکس جو ہم نے ڈپوزٹ کروائے بٹ ناٹ کریڈیٹ بائی دی بینک ان کی ریکنسیلیشن جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کے بیلنس اور بینک بک بیلنس کے درمیان ہوتی سو اب بیلنس بینک اسٹیٹمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ اسی ہزار روپے اگر ہے تو آپ اس سے جو ہے ورک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ بینک بک کا کیا بیلنس ہوگا کہ اسی ہزار اگر بینک میں ہے کہ جی انپرزینٹیڈ چیکس ہیں یا بینک بک کے حساب سے تو وہ چیکس لکھ دیے گئے ہیں لہذا وہ مائنس کر دیں آپ اس میں سے جو ڈپٹ ہوئے بارہ ہزار روپئے بیس ہزار کے وہ اضافہ ہو گیا بیلنس میں ہونا چاہیے تھا بینک بک کا جو بیلنس ہے اس میں تو یہ شامل ہے اس میں آلریڈی شامل ہے تو بیس ہزار روپے جو ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گے اور باقی جو تین رہ گئے وہ تین جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹس ہیں کیونکہ وہ پیمنٹس ہیں اور وہ پیمنٹس ابھی بینک بک میں ریکارڈ نہیں ہم تو ایڈجسٹڈ بیلنس جو ہے بینک بک کا وہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر تینوں باقی جو آئٹمس ہے کہ جی ان کو کچھ ایڈجسٹ کرنا کیسے ایڈجسٹ کریں گے ایڈجسٹ ایسے کریں گے کہ جناب جیسے یہ تینوں آئٹم جو ہے یہ ہوئے ہی نہیں یا یہ ٹرانزیکشن ہوئی نہیں تو یہ دو ہزار اور پندرہ ہزار اور آٹھ ہزار جو ہے یہ بھی اس اسی ہزار کے بیلنس میں سے ہم مائنس کر دیں گے تو وہ جو بینک بینک بک کا جو بیلنس آ رہا تھا بیفور میکنگ دیز ایڈجسٹمنٹ ان ایڈجسٹمنٹ سے پہلے وہ ہمارے پاس بیلنس جو ہے وہ آ جائے گا تو یوں یہ بینک ریکنسیلشن کی باتیں جو ہیں یہ ہم نے کی ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور بتاتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ اور اس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے ویسے اور وہ یہ ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی چیک دیتا ہے آپ کو پیمنٹ کرتا ہے چیک کے ذریعے آپ بینک جمع کراتے ہیں بینک سے وہ چیک واپس ہو جاتا ہے کہ صاحب اس چیک کے اگینسٹ پیسے نہیں ملے اب آپ بینک بک میں تو جس وقت چیک آپ کے پاس آتا ہے اس وقت آپ بینک بک میں انٹری کر دیتے ہیں بینک جس وقت وہ چیک جو ہے ایک اس کی انٹری کرتا ہے کہ آپ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہے پھر اس کو ڈیبٹ شو کرتا ہے اور وہ اس لیے تاکہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ جب آپ یہ پیسے آئے لیکن پھر واپس ہو گئے اس کو جو ہے جہاں اس طریقے سے وہی چیک یا وہی پیسے جہاں واپس ہو وہ ایک ساتھی ہی کینسلنگ ایک اینٹری آ اس کو ہم اکاؤنٹنگ کی زبان میں کاٹرا اینٹری کہتے ہیں کونٹرا سی او این ٹی آر اے کونٹراٹری کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرے چیک کیوں واپس ہوا کس وجہ سے ہوا یہ ایک علیحدہ کہانی ہے فرق کئی دفعہ سگنیچر میں ہوتا ہے ڈیٹ غلط لکھی جاتی ہے اماؤنٹ غلط لکھا جاتا ہے یا کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی, جن صاحب نے آپ کو پیسے دیئے یا جس کاروبار نے آپ کو پیسے دیئے ان کے پاس وہ پیسے تھے ہی نہیں یا انہوں نے اپنے بینک کے ساتھ یہ اطلاع نہیں دی ان کو کہ جی اتنے کا چیک ہم نے لکھ کے دیا ہے مہربانی کر کے یہ جب پرزینٹ ہو تو اس کو پے کر دیجئے پیسہ آ جائے گا آپ کے پاس تو وہ چونکہ ارینجمنٹ نہیں ہوتا لہٰذا وہ بینک جو ہے ان کا وہ چیک واپس کرے نہیں ہے. لیکن جنرلی جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی یا تاریخ غلط ہے یا سگنیچرز میچ نہیں کر رہے یا پورے نہیں سگنیچرز کیے یا اماؤنٹس جو ہیں وہ غلط لگتی گئی ہیں تو جس وقت وہ چیک واپس ہو جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے تو اصولن اکاؤنٹنگ کے اصول کے حساب سے اس کی جو رسید ہم نے بینک بک میں شو کی ہوتی ہے اس کو ریورس کرنا چاہیے اس کو کینسل کرنا چاہیے وہ چیک واپس جائے گا جس نے ہم کو دیا کہ جناب یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے اس غلطی کو آپ درست کر کے یا آپ ہمیں نیا چیک دیجیے یا اسی چیک کو صحیح کیجیے اور وہ پھر درست شدہ حالت میں پھر جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم دوبارہ جمع کرائیں گے تو اس کی انٹری جو ہے پھر دوبارہ کی جائے گی تو کینسلشن بھی ہوگی اس چیک کی جو پہلا پہلی پہلی دفعہ جو اصول ہوا اب آپ کہیں کہ صاحب یہ کیا کرنے کی ضرورت ہے دو دن تو لگیں گے تو پھر بار بار یہی کام کرتے رہے صحیح اکاؤنٹنگ کرنے کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانزیکشن جیسے ہو رہی ہے ویسے اگر وہ چیک واپس ہوا ہے اور اس کی ادائیگی آپ کو نہیں ہوئی ہے تو آپ کو اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگی یہ اصول ہے اکاؤنٹنگ کا اور پھر جس وقت دوبارہ وہ چیک جمع کریں گے یا دوبارہ آپ کے پاس وہ چیک آئے گا ڈپوزٹ کے لیے تو آپ اس کی دوبارہ رسید کریں گے رسید کی اینٹری کریں گے بینک بک میں بات یاد رکھنی چاہیے کئی دفعہ بینک ریکنسیلشن اسٹیٹمنٹ میں بھی ریٹرن چیکس کی وجہ سے جو چیکس کلیئر نہیں ہوتے ان کی وجہ سے بھی ڈفرینس آ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے کہ جی ہم نے اگر کسی کسٹمر کو ایک چیک دیا اس نے چھ مہینے سے زیادہ عرصہ جو ہے اس نے وہ چیک اپنی جیب میں رکھا ساتھ مہینے آٹھویں مہینے سال کے بعد وہ جا کے اپنے بینک میں وہ چیک جمع کراتا ہے وہ چیک پھر واپس ہو جاتا ہے جیسے کہ میں پچھلے لیکچر میں آپ سے کہا تھا کہ چیک کیش کرنے کی ایک میاد ہوتی ہے جس تاریخ سے آپ کو چیک دیا جاتا ہے اس کے چھ مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کے اگینسٹ وصولی لے لینی چاہیے ورنہ آپ کو دوبارہ جس نے آپ کو چیک دیا تھا اس کے پاس واپس جانا پڑے گا اور جو تاریخ لکھی ہوئی تھی اس کو یا تبدیل کروانا پڑے گا یا نیا چیک حاصل کرنا پڑے گا پیمنٹ لینے کے لیے تو اس وجہ سے بھی بینک ریکنسلشن میں فرق آ جاتا ہے تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ اب آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ بینک ریکنسائل کرنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی پیمنٹس ہو رہی ہیں ڈائریکٹلی ریسیٹس ہو رہی ہیں بینک کے اندر جن کو آپ نے اپنے سال کے اپنے اکاؤنٹنگ پیریڈ کے حساب میں لے کر کے آنا ہے ورنہ آپ کی جو آپ کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو آپ کے اکاؤنٹس بنیں گے اس پیریڈ کے وہ غلط ہوں گے جو آپ آمدن شو کریں گے وہ غلط ہو سکتی ہے جو پیمنٹس کریں گے وہ غلط ہو سک شو کریں گے آپ اس لیے ضروری ہے کہ جی اگر اس قسم کے آؤٹسٹینڈنگ آئٹمس ہیں تو ان کو ریکنسائل کیا جائے اسی حوالے سے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایویڈنس اس بات کا یہ ریکنسلیشن دیتی ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جو کہ بینک ہے بینک کے حساب سے جو بیلنس آ رہا ہے اور جو ہم نے کتابیں لکھی ہے اس کے حساب سے بیلنس میچ کرتے ہیں اور اگر کوئی فرق ہے تو ان اس فرق کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور آڈیٹ جس وقت ہوتا ہے آپ کا تو اس وقت جو ہے پھر آڈیٹر جو ہے وہ بینک ریکنسلشن بھی دیکھتا ہے اور پھر وہ اس بات پہ بھی غور کرتا ہے کہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ آئٹمس ہیں یہی انپریزینٹ چیکس یا انکریڈیٹ اماؤنٹ کہ یہ جولائی کے مہینے میں اس سال کے آخری سال کے آخر کے بعد جو ہے نئے سال کے اندر وہ اماؤنٹس کلیئر ہو گئے یا ان کا اندراج ہو گیا یا نہیں ہوا تو یہ اہمیت بینک ریکنسلشن کی ہے شکریہ